سیدی اور سندی محبی اور محبوبی شریٰ اولا نے شاہ کی مدد کرتا ہوں رحمۃ اللہ وہ دل جو تیری خاطر فریاد کرنا وہ دل جو خاتر کرنا اس دل آباد کر رہا ہے نس گو گنام شاہ a uh -huh. Ah uh -huh. یاد کر رہے اللہ تعالیٰ قرآن شاد میں قرونی اور تم ہم کو یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں <سلام> یاد کی قسمیں ایک تو اللہ اللہ کر لینا عبادات کر لینا نماز پڑھنا روزہ رکھنا تدبی کرنا تلاوت کرنا اور ایک یاد منفی یاد کہلاتی ہے یعنی ہے اپنی جان دی دے دینا لیکن اللہ کو ناراض نہ کرنا اپنے مالک کو ناراض نہ کرنا اپنے یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا گناہوں کا تقاضا دل میں پیدا ہو اللہ کی خاطر اس کو دبا دینا پورا نہ کرنا یہ یاد کی وہ قسم ہے جس سے اللہ کا راستہ بہت تیزی سے طے ہوتا ہی ہے اور ہر ایک کی یاد الگ الگ, الگ عضب کی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ جو اس کو یاد فرماتے ہیں وہ اس کا اس میں بھی فرق ہوتا ہے جتنی زبردست یاد ہوگی اللہ کی جتنی زبردست تقاضوں کو دبائے گا اتنا ہی زیادہ اللہ کا کروں اور اللہ کی عنایت اس کو نصیب ہومایا ری رحمۃ اللہ علیہ کہ بدغرونی اور خبروں کا مطلب یہ ہے کہ تم ہم کو یاد کرو اطاعت کے ساتھ اور ہم تم کو یاد کریں گے طرح طرح کی عنایات کے ساتھ ہر ایک کی یاد مختلف ہے جس قدر قرب اللہ کا جس قدر کیفیت سے اور جس قدر ایمان اور تقوی کے ساتھ اللہ کو یاد کرے گا اسی قدر اللہ تعالیٰ کی تعینیات ہوں جو یاد کر رہا ہے ملا دل میں جو یاد کر رہا ہے ملا to do اور گر یاد کر رہی ہے یہ سار تم کو گر ہے یہ تم کو پلک دمی کو دیا پر پلک کو بھی یاد کر گر یاد کر رہی ہیں کہ ہاتھ کو کریا الحدیب سے پڑھ کر پرکشمایا جا رہا ہے احادیث سے مبارکہ کی ہمارے ردی والا رحمۃ اللہ علیہ کی پلامی تشیحات پر مبنی میں ہوگی احبو مصیح حجی ہے ترجمہ گناہ گار بندوں کا رونا اللہ تعالیٰ فرمائے گناہ گار بندوں کا رونا مجھے زیادہ محبوب ہے تدبی کرنے والوں کی شبحانت باہر کہنے سے <سلام> اللہ عشار فرماتے ہیں ندامت کے ان آنسو کی قدر جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اللہ کے علاوہ کون ایسی قدر کر سکتا ہے کہ ان کو یہ قیمت عطا فرمائے کہ جہاں جہاں یہ آنسو لگ جائیں گے جہنم کی آگ وہاں خرام ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتا ہے اپنے گناہوں پر ندامت کرنے سے جو آنسو آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو یہ قدر عطا فرماتے ہیں اس کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتے ہیں اور جہاں جہاں وہ آنسو لگ جاتے جہنم کیا اس پر حرام کر دیتے ہیں کہ برابر کی ہی کنت شاہ مجید باخونے شہید اللہ تعالیٰ مولانا رومی کی قبر کو نور سے فرماتے ہیں کہ ندامت کے آنسو شہید کے خون کے برابر کیوں ہیں کیونکہ ندامت کے یہ آنسو پانی نہیں ہیں یہ جگر کا خون ہے جو اللہ کے خوف سے پانی ہو گیا اور حدیب سے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا انین المل کی بین احق کو اللہ کے ناظب اشبار گناہگار گار بندے جب آنسو بہاتے ہیں اور گڑ کر معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کے سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے والے ملائکہ کے سبحان اللہ سے اور, اور, یا اللہ اور ابدال اور افطار اور, اور غوث کے سبحان اللہ کہنے سے مجھے اپنے گناہ گار بندوں کے یہ آنسو ان کا یہ رونا اور گل اور آہ و اور کرنا زیادہ محبوب یہی دلیل ہے کہ اللہ اللہ ہے جو مخلوق کی تعریف و حمد و شناخت سے بے نیاز ہے اگر دنیا کے کسی بادشاہ کو استفبالیہ دیا جاتا اس کی تعریفیں بیان ہو رہی ہوتی تو اس وقت وہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی غریب مصیبت زدہ وہاں آ کر رونا شروع کر دی کہے گا کہ اس کو یہاں سے نکالو یہ رونے کا موقع نہیں ہے اس وقت میری عظمتیں بیان ہو رہی ہیں اس سے کہہ دو کہ اس وقت میرے رنگ میں بھنگ نہ ڈالے لیکن اللہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی تعریف سے بے نیاز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمتیں مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہیں اگر سارا عالم ولی اللہ ہو جائے ایک کافر بھی نہ رہے اور ساری دنیا کے کافر بادشاہ ایمان لا کر ولی اللہ ہو جائے اور راتوں کو ہمیشہ سجدے میں گر کر سبحانہ ابی العال کہتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں میں یہ درہ اضافہ نہیں ہوگا کیونکہ اضافہ ہونے سے لازم آتا کہ قبل تعریف مخلوق نوز بلّہ عظمت میں اتنی کمی تھی جو مخلوق کی حمد و سے پوری ہوئی بس اللہ تعالیٰ کی عظمت میں ایک درہ کمی ہونا محال ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق کی تعریف سے بے نیاز ہے اور اگر سارا عالم کافر ہو جائے اور ایک بھی مسلمان نہ رہے اور سارے کب اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے خلاف بکواس کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یہ گرا نقصان نہیں پہنچ سکتا اللہ تعالیٰ کی ایک ادنا مخلوق سورج ہے جو زمین سے ساڑھے نو کروڑی پر ہے کوئی اس سورج کی طرف منہ کر کے تھوٹ کر دیکھے اگر تھوٹنے والے کے منہ پر تھوٹ نہ پڑے تو کہنا ایک ادنا سی مخلوق کا یہ حال ہے کہ کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت شان تو غیر محدود ہے احاطے سے باہر ہے اس کو بھلا کون ایک रहा و نقصان پہنچا سکتا ہے انتخاب و توبہ آہداری اور اشک باری اتنی بڑی نعمت ہے کہ زمین و آسمان میں کسی ایسے بندے کو نہیں دیکھا جس نے اشک بار آنکھوں سے معافی مانگی ہو اور خدا نے اس کو معاف نہ کیا وہ خود ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں اس لیے حکم دے رہے ہیں اس طرح اپنے رب سے معافی معاف ان نو کا اور بہت بچنے والا ہے اصل بات یہ ہے کہ ہم جو دوسروں کو معاف کرنے میں دیر کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسروں کی خطاؤں سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے کسی نے ہماری گڑی توڑ دی گلاس توڑ دیا مال چرا لیا تو ہمارا نقصان ہوا لیکن ہمارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اس لیے وہ ہمیں جلد معاف کر دیتے ہیں یہ ہے راز بندوں کو جلد معاف کر دینے کا گناہوں سے ہم کو نقصان پہنچتا ہے ہمارے ہی اخلاق خراب ہوتے ہیں ہمارا ہی دل بے چین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایک گرا نقصان نہیں پہنچتا اس لیے سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی یا ملا تضر تنسل تو ضرور لی مالا یا ایک ایک پاک میں یہ ہے ایک حدیث ما دونوں طرح کی وہ ذات جس کو ہمارے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور معاف کر دینے سے جس کے خلانۂ معذرت میں کوئی کمی نہیں آتی پس میرے ان گناہوں کو معاف کر دیجیے جو آپ کے لیے کچھ مجھے نہیں اور مجھے وہ مؤثرت عطا فرما دیجیے جس کی آپ کے پسانے میں کوئی کمی نہیں کلوکی عادم فتع خیر الفتہ یہ دوسری عدیت سے ہے یہ کیونکہ اس کے مضبوط سے موجود ہیں اس اس کو بھی سنا دیتا ہوں مختصر سر ترجمہ تمام ابن آدم خطا کار ہیں اور بہترین وہ ہیں جو بہت تو الخطا یعنی بہت زیادہ خطا کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشاع فرماتے ہیں کہ ہر انسان کطیر الخطا ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو کطیر التوبہ ہیں کطیر الخطا کو توبہ بھی ہونا چاہیے یعنی جس سے زیادہ غلطی ہوتی ہو اسی اعتبار سے زیادہ توبہ بھی کرے جیسا مرض ویسی دوا اور توبہ بھی تینوں شرائط کے ساتھ ہو نمبر الرجوع من یعنی عوام کی توبہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے لگیں نافرمانی سے فرما برداری کی طرف رجوع یہ عوام کی توبہ ہے اور خواب اولیاء کی توبہ کیا ہے ہر رجوع غفلتی گئی اللہ تعالیٰ سے دل ذرا غافل ہو گیا گناہ نہیں کیا ذرا سی غفلت پیدا ہو گئی تھی تو دل کو پھر اللہ کی یاد میں لگا دیا مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا دلچلہ کہ کل کو توانائی دے گیا یہ خواب کی توبہ ہے اور ایک توبہ ہے افسر خواص کی افسر الخواق کی توبہ کیا ہے اور رجو ہو من الغیبتی <بی للمتو> دل کو ہر وقت اللہ کے سامنے حاضر رکھے اور کبھی غیبت ہو جائے کہ ذرا سا ان کے محاذات سے ہٹ جائے تو فوراً دل کو اللہ کے سامنے کر دیں وہ ہما وقت خدا رہتے ہیں یہ لوگ خیر و خطائین ہیں یعنی خطائیں کرنے کے بعد چونکہ توبہ کر لیتے ہیں تو وہی وہ خطائیں ان کی خیر بن جاتی ہیں یہ عجیب ہے اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ چیزوں کو توبہ کرنے سے کو خیر بنا دیتے عرب <سؤال> نے مثال فرمائی تھی کہ جیسے شراب کے اندر تھوڑا سا سرکہ ڈال دو ساری شراب سرکہ بن جاتی ہے اور وہ حلال جاتی اب ایک علمی اسٹال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توبہ سے جب بندہ خیر ہو گیا اللہ کا پیارا ہو گیا تو خیر الخب تعلیم کیوں فرمایا صرف خیر فرما دیا ہوتا تعین کی نسبت ہی باقی نہ ہوتی تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر توبہ کی کرامت اور خاصیت ظاہر نہ ہوتی کہ توبہ ایسا کیمیکل ہے جو شہر کو خیر بنا دیتا ہے اور تعین کی نسبت باقی رہنے سے بندوں کی عزت میں کوئی فرق نہیں آیا کیونکہ ترکیب اضافی میں مذاق مقصود ہوتا ہے جیسے جہاں غلام الزین جہاں زید نہیں غلام مقصود ہے پر خیر الفتعین میں مقصوص ہے نہ قبول توبہ کی چار شرائط اس لیے دوستوں یہ کہتا ہوں کہ توبہ قبول ہونے کی چار شرطیں ہیں جس کو شہر محی الدین ابو ذکری نوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں لکھا ہے شرط اول گناہ سے الگ ہو جائے اس گناہ سے ہٹ جائے یہ نہیں کہ عورتوں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ چار زمانہ آلیہ کے نعرے بھی لگا رہے ہیں بڑے پائے گلطامی معلوم ہوتے ہیں بائبا فریب الدین ارطار سے تب نہیں معلوم ہوتے ایسی توبہ قبول نہیں ہے گناہ سے فوراً الگ ہو جاؤ پہلے نظر بچاؤ توبہ کی پہلی شرط ہے انل معافیا پہلے گناہ سے الگ ہو جائے تب توبہ قبول ہوگی اور دوسری شرط گناہ پر نادم ہو جائے ندیمہ سمی سے آتا ہے کہ اپنی نالائکی پر ندامت تاریخ ہو جائے کہ آج سے کیوں खता ہو گئی رونے لگے دل میں دکھ آ جائے کہ میں نے بڑی غلطی کی اپنے مالک کو ناراض کر دیا اور تیسری شک آزم کرے کہ اب کبھی یہ غلام نہ کروں گا آجمن جازمن اللہ ابدا پکا ارادہ کر لے کہ اب اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا چاہے دل سے آواز آتی ہو کہ پھر تم یہی کام کرو گے لیکن آپ دل کا ساتھ چھوڑیے زبان سے کہ دیجیے توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو تو اس کی توبہ قبول لے چاہے بعد میں پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لو اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتے لیکن اس وقت ارادہ نہ ہو کہ گلاح کریں گے توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو بس یہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ میرا ارادہ توبہ توڑنے کا نہیں ہے مگر پر قائم رہنا اور رکھنا اس کی مدد آپ ہی سے مانگتے ہیں اور چوتھی شرط یہ ہے ایسے حق کو مال واپس کریں اور اگر اس کسی کا مال لے لیا ہے تو اس کی توبہ کے لیے کیا شرائط ہیں وہ خود گنو خانے سے کسی کے دو کون کی گھڑی اٹھا لی پھر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دو مگر یہ گھڑی واپس نہیں کرو گا تو یہ توبہ قبول ہوگی بھائی مال کی توبہ یہی ہے کہ جس کا مال ہو اس کو واپس کر دوں اللہ تعالیٰ کوالیٰ امن کی توحید نصیب بھروا اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے ہے کہ میں اللہ ہم سب کو ہمارے گھر کو سب درستوں کے گھر در کو اللہ تعالیٰ جلد کروا علیاءِ ستیقین کے اللہ حد احتیاط آلہ مارا اللہ وَإِنِّيَ سَلُقَوْيَتَ وَلِقَرْنَ لَا الٰہَ إِلَّا عِلَّا عِلْقَلْفَنَّا وَحِیُعُ السَّمَاوَا بِلْحَبْ قَنْ جَلَالِ وَلِقَعُ كَا حَيُّ يَا قَيُّونَ كَا حَيُّ يَا قَيُّونَ كَا حَيُّ يَا قَيُّونَ اللہم تَقَبَّلْ مِنَّا بِحَرْمَ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکہ So by there.